دم بڑھاتے جائیں گے احمدیت احمدیت احمدیت احمدیت السلام علیکم و رحمت اللہ آبست <سؤال> یہ دن سرو المستقیم تو لین سلم نے جمعہ کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا کہ اس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جب مسلمان کو ایسا وقت ملے اور وہ کھڑا نماز پڑھا ہو تو جو دعا مانگے قبول کی جاتی ہے یا جو بھلائی اور خیر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے اس کی وضاحت میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ بھی نماز کا حصہ ہے اس لیے یہ بھی اس وقت میں شامل ہے جس میں وہ گھڑی میسر آتی ہے تو بہرحال جمعہ کے دن کی ایک خاص اہمیت ہے اور سوائے ارشد مجبوری کے ہر بالغ مرد کو حاکل کو اسے پڑھنا ضروری قرار دیا گیا نماز میں ہر ایک اپنی اپنی سوچ اور ضرورت کے مطابق دعا کرتا ہے اور بعض ایسے بھی ہیں جو نماز ہی پڑھ لیتے ہیں اور خاص دعا کی تحریک ان میں پیدا نہیں ہوتی اس نماز پڑھ لی الفاظ دروا لیے نماز کے کافی ہے اور ان کو دعا کی اہمیت کا پتہ نہیں لگتا اس لیے آج اس رمضان کے آخری جمعہ میں میں نے سوچا کہ بعض دعائیں پڑھوں تاکہ جن کو زیادہ احساس نہیں ان کو بھی پتہ لگ جائے دعائیں کیا ہیں اور جماعتی طور پر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دعائیں اور مناجات پیش کریں اور نماز میں مجموعی طور پر پھر ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعا بھی مانگیں ان دعاؤں میں قرآن کریم کی بعض دعائیں میں نے لی ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں ہیں حضرت مسیم الدہ السلّۃ والسلام کی بعض دعائیں شامل ہیں اور بعض عمومی دعائیں ہیں بعض قرآن اور مصنوع دعائیں جو میں پڑھوں گا جن کو یاد ہیں وہ دل میں دہراتے رہیں یا جو میرے ساتھ دل میں دہرا سکتے ہیں وہ شب دہرائیں اور دل میں آمین بھی کہتے رہیں ہر دعا کے بعد اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے <laughs> سبحان اللّہ وبحمدی سبحان اللہ الدین اللہ مسلِ اللہ و عل محمد پرانی دعائیں ہیں سب سے پہلے ربنا نا فی دنیا حسن ہوتا و پھر آخرت حسن عطا ہوں کہنا عذاب النار اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنات آتا کر اور آخرت میں بھی حسنات آتا کر اور ہمیں آگ سے آگ کے عذاب سے بچا رب نا افریقہ لینا صبر تو مسلم اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے اللہ رب نا کا اور اے اللہ ہمارے رب ہم پر آسمان سے نعمتوں کا دسترخوان جو ہمارے اولین اور ہمارے آخرین کے لیے عید بن جائے اور تیری طرف سے ایک عظیم نشان کے طور پر ہو اور ہمیں رزق ادا کر اور, اور تو رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے ربنا اننا اننا سمین منادِ نادی انا منو کم فامن رب نا فخر لنا ذنوبنا بنا وہ کفر انا سہ آتے نا وہ توفا نہ مال <مَعَالَبْرَار> اے ہمارے رب یقیناً ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا جو ایمان کی منادی کر رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ بس ہم بس ہم ایمان لے آئے اے ہمارے رب بس ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے رب نامنا للتا و تباہ نسول فخت نما شاہدین اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لے آئے جو تو نے اتارا اور ہم نے رسول کی پیروی کی پس ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں لکھتے ربہ نا لاتذی کو لوبہ نا باد ملت رحمتوں <تصفح> مل کا رحمتن ان کا انتل و حاب اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ ہونے دے بعد اس کے کہ تم ہمیں ہدایت دے چکا ہو اور ہمیں اپنی طرف رحمت عطا کر لیکن تو ہی ہے جو بہت عطا کرنے والا ہے <تصفح> رب حبلی رب ان کا انہ کا اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے یقیناً بہت دعا سننے والا ہے ربانہ میں من ازواجنا و ضروری نا غرت آج ارت آئے ان وجہ المطقین امام ہمارے رب ہم اپنے جیون ساتھیوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے رب اوزینی انشکر نحمت قلتی انمت الدیہ ون عام الصالحم طرزہ لی فی تھی اِن تپتو علیکہ وہ اِنّی من المسلمین اے میرے رب مجھے توفیق عطا کر کے میں تیری میں تیری کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی اور ایسے نئے کمال بجا لاؤں جن سے تو راضی ہو اور میرے لیے میری ضروریت کی بھی اصلاح کر دے یقیناً میں تیری ہی طرف وجوہ کرتا ہوں اور بلا شبہ میں فرم برداروں میں سے ہوں رب حبلی منصالحین اے میرے رب مجھے صالحین میں سے وارث عطا کر رب انی من ذلطۂ ان فقیر اے میرے رب یقیناً میں ہر چیز اچھی چیز کے لیے جو تو نے میری طرف نازل جو, جو تو میری طرف نادل کرے ایک فقیر ہوں خواہش رکھتا ہوں رب اوز عنی نشکر نعمت اکلت انمتا ولا والدیا ہو رہمتِ کا عباد کا صالح میرے رب مجھے توفیق بخش کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تون نے مجھ پر کی اور میرے ماں باپ پر کی اور ایسے نیکا مال بجا لاؤں جو تجھے پسند ہوں اور تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک کو کار بندوں میں داخل کروزو بےکا مزا شی آتی رب جہاز روم اور تو اے میرے رب میں شیطانوں اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس بات سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اے میرے رب کہ وہ اس سے میرے قریب پھٹکے رب ضطنی علما اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا دے ربی شرا علی صدری بیاسلی عمری والد و تم مل لسانی یفقہ و اے میرے رب میرا سینہ میرے لیے کشادہ کر دے اور میرا معاملہ مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے ربا نہ آتے نا ملت ان کا رحمت وہ ہے نمرے نہ شاد ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا کر اور ہمارے معاملے میں ہمیں ہدایت ہمیں ہدایت عطا کر رب عدقلنی متخلا و وخرجنی مخرج صدقیوں و جا ملت ان کا سلطان نصیرہ اے میرے رب مجھے اس طرح داخل کر کے میرا داخل ہونا سچائی کے ساتھ ہو اور مجھے اس طرح نکال کے میرا نکلنا سچائی کے ساتھ ہو اور اپنی جناب سے میرے لیے طاقتور مددگار عطا کر رب ہما کماربا یانی صغیرہ اے میرے رب ان دونوں پر یعنی میرے ماں باپ پر رحم کر جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری تربیت کی رب حبلی رب حبلی بصالحین وج علی لسان صدقرین وجالنی میں ورأثت جنت النعیم اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر اور میرے لیے آخرین میں سچے سچ کہنے والی زبان مقدر کر دے اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا رب نیزلم تو نفسی حق فرلی اے میرے رب یقیناً میں نے جان کو ظلم کیا بس مجھے بخشتے ہمارے ہمارے ہمارے نور کو مکمل کرتے اور ہمیں بخشتے لیکن تو ہر چیز پر جسے تو چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے ربنا نا منا فقفر لنا ورمنا خیر مین اے ہمارے رب ہمیں مان لے آئے بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے ربانا ظلمنا انفسنا علم تخفرلنا و ترمنہ اللہ نقون من القاصری اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقینا ہم گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے ربنا لا تجعلنا مال قوم الظالمين ربنا لا تجعلنا مال قوم الظالمين اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں میں سے نہ بنانا رب لتذرني فردا و انت خير الوارثين اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے اے میرے رب اگر تو مجھے وہ دکھا ہی دے جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے تو یہ ایک التجا ہے اے میرے رب بس مجھے ظالم قوم میں سے نام بنا دینا ربا ربنا نا وسعتا کل شہین الرحمۃََ و علم فخر تابو و تب و صبیلا کا واقحم عذاب الجحیم جن رب نا واد خلوم جنات ادنتی وادہ منبائے واض واجہ وضریات انا کا انتل عزیز الحکیم واقع ہے آتے آتے فقط رحیمت ہو اور ضالح کا حولفوض الظیم اے ہمارے رب تو ہر چیز پر رحمت اور علم کے ساتھ محیط ہے بس وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی ان کو بخش دے اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا اور اے ہمارے رب انہیں ان دائمی جنتوں میں داخل کر دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے اور انہیں, انہیں بھی جو ان کے باپ دادا اور ان کے ساتھیوں اور ان کی اولاد میں سے نیکی اختیار کرنے والے ہیں لیکن تو ہی کام غلب والا اور بہت حکمت والا ہے اور انہیں بدیوں سے بچا اور جسے تو نے اس دن بدیوں کے نتائج سے بچایا تو یقیناً تو نے اس پر بہت رحم کیا اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے رب نف اللہ ولیخوان اللہ صبا پونا بلیمان ولا جل فی قلو بنا غلنہ امن رب ان کا رعف رحیم ربن ولی خان لذینہ سبب نا بلیمان ولا جل فیطلو بنا غل امن ربن آ رعف اے ہمارے رب ہم بخشتے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان نے ہم پر سبقت لے گئے اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کوئی کینا نہ رہنے دے اے ہمارے رب یقیناً تو بہت شفیق اور بار بار رحم کرنے والا ہے رب اغفر, رب اغفر لی ولے والے دئی یا ولے من دخل ابت یا ولی من دخل آبتے یار نینا و المومن ولاضط ظالمین اللہ تبارہ اے میرے رب مجھے دے اور میرے والدین کو بھی اور اسے بھی جو بحثیت مومن میرے گھر میں داخل ہو اور سب مومن مردوں اور سب مومن عورتوں کو اور تو ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھانا رب نا وا تنا ما واتنا اللہ رسل کا ولاۃفذ نام القیامت انا کا لاتخل میاد اے ہمارے رب ہمیں اور ہمیں وہ وعدہ عطا کر دے جو تون نے اپنے رسولوں پر ہمارے حق میں فرض کر دیا تھا اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا لیکن تو وعدہ خلافی نہیں کرتا انتا انتا ولیون انت فخر لنا ورہنا وہ انت خیر الرقا قافرین تو ہی ہمارا ولی ہے بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے ربا ن صرف انا عذاب جہنم انا عذابہ گانا غرام اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ٹال دے لیکن ان اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے ربا نا آمن فخر اے ہمارے رب لیکن ہمیں مان لے آئے بس ہمارے اخشتے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا ربی جلنی مکی مسلاتے وہ منظر وہ تقبل دعا رب نا رب نق وہ علم نینا یوم یقوم الحساب اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور, نسل اور میری نسلوں کو بھی اے ہمارے رب اور میری دعا قبول کر اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی اور مومنوں کو بھی جس دن حساب برباد ہوگا رب نجینی و اہلی مما یام حلوم رب مجھے اور میرے اہل کو اس سے نجات بخش جو وہ کرتے ہیں رب انا قوم قب خفتہ بہ نی و بہنا ہوں وہ و نہیں و نل مو میں نی اے میرے رب اے میرے رب میری قوم نے مجھے جٹلا دیا ہے بس میرے درمیان اور ان کے درمیان واضح فیصلہ کر دے اور مجھے نجات بخش اور ان کو ان کو بھی جو مومنوں میں سے میرے ساتھ ہیں رب بن سرمی القوم المفصین اے میرے رب اس فساد کرنے والی قوم کے خلاف میری مدد کر اننی مغلوب ان میں یقین مغلوب ہوں پس میری مدد کر ربنا لا تو آخر نسی نہ ولا تحمل والا تو ہم للینا اسرن کماں من قبلنا رب ولا تحملنا تو ہم ملنا مالا طاقت وا فون وقفرل ورہم نہ انتم والانہ فن سرناقومل اے ہمارے رب ہمارا موخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے اور اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر ان کے گناہوں کے نتیجے میں تو نے ڈالا اور اے ہمارے رب ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو اور ہم سے درگزر در کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر تو ہی ہمارا والی ہے بس ہمیں کافر قوم کے مقابلے پر نسرت عطا کر ربانہ افر علینا صبر صبروں اقدامنا منصرنا منصور نال القوم الکافرین اے ہمارے رب ہم پر صبر نازل کر اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر ربا ن ذنوبنا ضنوبانہ و اسرافنا فی عمر نا و سب تقدامانہ بنس کافرین اے ہمارے رب ہمارے بنا بخش دے اور اپنے معاملہ میں ہماری زیادتی بھی اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش اور ہمیں کافر قوم کے خلاف نصرت عطا کر ربا نفتہ بیننا ربا ربا وہ بہنا قومنا بالحق وہ انتخیر الفاتین اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے ربا نا لاتا جلنا فتنا تمل قومل ظالمین و نجے نہ اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے ابلا نہ بنا اور ہمیں اپنی رحمت سے کافر لوگوں سے نجات بخش رب سرنی بے ماں کا زبون اے میرے رب میری مدد کر کیونکہ انہوں نے مجھے جٹلا دیا ہے رب رب نے لی اندیت فل جنت و من فرعون فرونا و من القوم و اے میرے رب میرے لیے اپنے حضور جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات بخش اس کی دعائیں ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں یہ دعا اپنی دعا سکھائی کہ اے اللہ مجھے میری متقطم آف فرما دے اور میرے سب معاملات نے میری مدد اور, میری اور میرے سب معاملات نے میری لا علمی جہالت اور میری زیادتی کے شر سے مجھے بچا لے اور ہر اس نقصان و سے بچا لے جسے تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے اے اللہ میری خطائیں بخش دے میری دانستہ نادنستہ اور اذراہ مذاق کی ہوئی ساری خطائیں مجھے بخش دے کہ یہ سب میرے اندر موجود ہیں جو خطائیں مجھ سے سرد ہو چکی ہیں اور جو ابھی نہیں ہوئیں اور جو مقفی طور پر مجھ سے سردرد ہوئیں اور جو کھلم کھلا میں نے کیں سب مجھے بخش دے تو ہی آگے بڑھانے والا اور پیچھے ہٹا دینے والا ہے اور تو ہی ہر چیز پے قادر ہے پھر <todic> آپ دعا ہے اللہ کا اسلم تو لے کا و تو بےکا و تو انبتو کا انب تو و ہسم تو تو وقفرلی ماقدم تو و ما اخر تو و ما اسر تو و ما عالن تو انتلمقدم و انت الموخر لا لا الا انت اے اللہ میں اپنا آپ تیرے سپرد کرتا ہوں تجھ پر توقل کرتا ہوں اور تجھ پر ایمان لاتا ہوں تیری طرف جھکتا ہوں اور تیری مدد کے ساتھ مد مقابل سے بحث کرتا ہوں اور تیری ہی حضور اپنا مقدمہ پیش کرتا ہوں تو مجھے میرے اگلے پچھلے اعلانیہ پوشیدہ سب گناہ بخش دے تو ہی مقدم اور مؤخر ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں اللہ لا تربی الا انت خلقتنی وانا ابدو کا وانا اللہ کا وعدے کا مستطاعت وزب کا منشر ما سماعت ابو کا ابو اللہ کا بنعمت کا الیہ و ابو و بے غمبی و فرلی لا یغفر فر الا اللہ انتا اے اللہ تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں میں تیرے عہد اور وعدہ پر قائم ہوں جتنی کہ مجھ میں استطاعت ہے میں اپنی کے شرط میں اپنے عملوں کے شرط سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں مجھے بخشتے تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں اللہم ہُنی آغذ کا من کلبن لا افشا اومن دو لا عثما لا و من نفس لا تشبہ امن علم ان لا انفا کا منہا اولا اربا اے اللہ میں تو ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں آج دی اور انکساری نہیں اور ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو مقبول نہ ہو اور ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو اور ایسے علم سے جو کوئی فائدہ نہ دے میں ان چاروں سے تیری پناہ مانگتا ہوں یا مقلب القلوب ثبت قلبی بھی اللہ کا اے دلوں کے پھرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اللہ ما نی اصل و کا الخدا اے اللہ میں تجھ سے ہدایت تقوا عفت اور ونا مانگتا ہوں اللہ نہ جالو کا فی نوری و نہ شروع رہی ہم تجھے ان کے سینوں میں رکھتے ہیں یعنی تیرا روگ ان کے سینوں میں بھر جائے اور ہم ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں اللہ نہیں اصلوں کا حبکہ و حباما حبو کا بل اللہ جو بل و نِِّ حبک اللہ جلحبکاحبا لیہ من نفسی و اہلی و من الماء البارغ اے میرے اللہ میں تو اس سے تیری محبت مانگتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے پیار کرتے ہیں اور اس کام کی محبت جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے اے میرے خدا ایسا کر کے تیری محبت مجھے اپنی جان اپنے اہل و عیال اور ٹھنڈے شری پانی سے بھی زیادہ پیاری اور اچھی لگے ایک دعا تو آ ہے لمبی باس سے روایت احمد وسلم کو انہوں نے سنا دعا کرتے ہوئے کہ اے اللہ میں تیری رحمت خاص کا طلبگار ہوں اے اللہ میں تیری رحمت خاص کا طلبگار ہوں جس کے ذریعے تو میرے دل کو ہدایت ادا کر دے میرے کام بنا دے اور میرے پرا کاموں کو سنوار دے اور میرے پچھڑے کو ملا دے اور میرے تعلق رکھنے والوں کو رفت دے تو اپنی رحمت کے ذریعے میرے عمل کو پاک کر دے اور مجھے رشت و ہدایت الہام کر اور جن چیزوں سے مجھے الفت ہے وہ مجھے مل جائیں ہاں ایسی رحمت خاص جو مجھے ہر برائی سے بچا لے اور اے اللہ مجھے ایسا دائمی ایمان و اکان بھی نصیب فرما جس کے بعد کفر نہیں ہوتا ایسی رحمت عطا کر جس کے ذریعے مجھے دنیا و آخرت میں تیری کرامت کا شرف نصیب ہو جائے اے اللہ میں تجھ سے ہر فیصلے میں کامیابی چاہتا ہوں اور شہیدوں کی سی مہمان نوازی اور سعادت مندی کی زندگی اور دشمنوں پر فتح اور نصرت کا خاص ہوں مولا میں تو اپنی حاجت لے کر تیرے در پر حاضر ہو گیا ہوں اگر میری سوچ ناقص اور میری تدبیر کمزور بھی ہے تب بھی میں تیری رحمت کا محتاج ہوں بس اے میرے ما... اے... اے تمام معاملات کے فیصلہ کرنے والے اور اے دلوں کو تسکین عطا کرنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس طرح بکھرے سمندروں میں تو انسان کو بچا لیتا ہے اسی طرح مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے ہلاکت کی آواز اور اور قبر کے فتنے سے مجھے پناہ دے اور میرے مولا جس دعا سے میری سوچ کو تا ہے اور جس عمر کے لیے میں نے دستے سوال دراز نہیں کیا ہاں وہ خیر اور وہ بھلائی جس کی میں نیت بھی نہیں باندھ سکا مگر تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ اس خیر کا وعدہ کر رکھا ہے یا اپنے بندوں میں سے کسی کو تو وہ خیر عطا کرنے والا ہے تو ایسی ہر خیر کے لیے میں رغبت رکھتا ہوں اور اے سب جہانوں کے رب میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے وہ خیر مانگتا ہوں اے اللہ مضبوط تعلق والے اور است و ہدایت کے مالک میں قیامت کے روز تجھ قیامت کے روز تو سے امن کا خواہاں ہوں اور اس دائمی دور میں جنت چاہتا ہوں تیرے دربار میں حاضری دینے والے مقرر بندوں کے ساتھ اور رکوع و سجود بجا لانے والوں اور عہد پورا کرنے والوں کی نمعیت میں یقیناً تو بہت رحم اور محبت کرنے والا ہے بے شک تو جو چاہتا ہے کرتا ہے اے اللہ ہمیں ایسا ہدایت یافتہ رہنما بنا دے جو خود گمراہ ہونے والے ہوں جو خود گمراہ ہونے والے ہوں نہ گمراہ کرنے والے بنے نہ خود گمراہ ہونے والے ہوں نہ گمراہ کرنے والے بنے تیرے پیاروں اور دوستوں کے لیے ہم سلامتی کا پیغام ہوں اور تیرے دشمنوں کے لیے جنگ کا نشان ہم تیری محبت کے صدقے تیرے ہر محب سے محبت کرنے والے اور تیری مخالفت اور چشمنی کرنے والوں سے تیری خاطر دعوت رکھنے والے ہوں اے اللہ یہ ہماری آئزانہ دعا ہے جس کا قبول کرنا تیرے پر منحصر ہے اے اللہ بس یہی دعا ہماری سب محنت اور تدبیر ہے اور سب بھروسہ تیری ذات پر ہے اے اللہ میرے لیے میرے دل میں نور پیدا کر دے میری قبر کو بھی روشن کر دے میرے آگے اور میرے پیچھے بھی نور کر دے میرے دائیں بھی نور کر دے اور میرے بائیں بھی نور کر دے اور میرے اوپر بھی نور کر دے اور میرے نیچے بھی نور کر دے اور میری سماعت میں بھی نور بھر دے اور میری وسالت میں بھی نور بھر دے اور میرے بالوں میں بھی نور بھر دے اور میری جلد کو بھی نورانی کر دے اور میرے گوشت اور میرے خون میں بھی نور دے اور میرے دماغ میں بھی نور بھر دے اور میری ہڈیوں میں بھی نور بھر دے اے اللہ میرے دل میں نور کی عظمت پیدا کر دے اور پھر وہ پھر مجھے وہ نور اتا کر بس مجھے سراپا نور ہی بنا دے پاک ہے وہ ذات جو بزرگی کا لباس ذیب فرما کر عزت کے ساتھ متمکن ہے پاک ہے وضاحت کہ جس کے سوا کسی کی پاکیزگی بیان کرنی مناسب نہیں پاک ہے وہ صاحب فضل و نعمت وجود پاک ہے وہ عزت بزرگی کا مالک اور پاک ہے وہ جلال اور اکرام والا <تصفح> رسم وسیم علیہ السلۃ والسلام کی دعائیں ہیں آپ نے اپنے صحابی کو خط میں لکھی دعا عربی دعا یہ ہے یامن ہوا ہب و بنکل محبوبن اک فرلی وطب علیہ وط خلنی تو یہ المخلصین المخلسین اے وہ جو رستم علی صاحب کوئی یہ دعا لکھی تھی کہ اے وہ جو ہر محبوب سے زیادہ محبت کرنے کے قابل ہے مجھے بخشتے اور مجھ پر رحمت نادل فرما اور مجھے اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما ہم تیرے گناہ بندے ہیں اور نفس غالب ہے تو ہم کو معاف فرما اور آخرت کی آفتوں سے ہمیں بچا سی خود مصیبل کو ایک خط لکھا اس میں اپنی دعا لکھی استر تو جد لائی اے میرے محسن اور میرے خدا میں ایک تیرا ناکارہ بندہ پر معاشیت پر غفلت ہوں تو نے مجھ سے ظلم پر ظلم دیکھا اور انعام پر انعام کیا اور گناہ پر گناہ دیکھا اور احسان پر احسان کیا تو نے ہمیشہ میری پردہ پوشی کی اور اپنی بے شمار نعمتوں سے مجھے متمتے کیا سو اب بھی مجھ نہ لائق اور پر گناہ پر رحم کر اور میری بے باقی اور ناسپاسی کو معافرما اور مجھ کو میرے اس غم سے نجات بخش کہ پجز تیرے چارہ گھر کوئی نہیں فلّہ نے کی دعا آپ نے سکھائی اے رب العالمین میں تیرے احسانوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے تیرے مجھ پر قائد بے بےغائب مجھ پر احسان ہیں میرے گناہ بخش تا میں ہلاک نہ ہو جاؤں میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو اور میری پردہ پوشی فرما اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو رحم فرما رحم فرما رحم فرما اور دنیا و آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا کیونکہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے آمین اب عمومی طور پر ہمیں عالم اسلام کو بھی دعا میں یادنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان میں اتحاد پیدا کرے اور جو دل پھٹے ہوئے ہیں وہ ان کے دل جٹ جائیں اور آپس کی دشمنیاں ان کی ختم ہوں اور دشمن ان کی دشمنیوں سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ دشمنوں کو اس کے ہاتھوں کو روکے اور وہ اسلام کو نقصان پہنچانے سے ہر طرح باز رہیں تمام اہم میں مردوں میں عورتوں میں کنات پیدا کرے انہیں ہر شر سے بچائے انہیں سب صبح قدم عطا فرمائے اور ہمیشہ ان نظام جماعت نظام خلافت سے چمٹے رہیں اور نظام جماعت کو بھی لوگوں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہزاروں کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق فرمائے <خصف> فین زندگی کو وقفی روح کے ساتھ اپنے خدمت دین کی توفیق فرمائے <خصف> اللہ تعالیٰ میں دجال کے فتنوں اور اس کے شر سے محفوظ رکھے ان تمام طاقتوں کو جو مسلمانوں کو کمزور کرنے کے درپئے ہیں ان کے ہاتھوں کو روکے اور مسلمانوں کو ان کے شر سے بچا کے رکھے <تصفح> بلکہ اس کے نتیجے میں دنیا میں صرف اسلام اسلامی دنیا میں نہیں بلکہ تمام دنیا میں اس کے نتیجے میں ایک خطرناک تباہی آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ اس تباہی سے بچائے اللہ تعالیٰ شہدائے احمدیت کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لائقین کی پیچھے رہنے والوں کی خود حفاظت فرمائے وسیرہ نے راہ مولا کی جلد رہائی کے سامان پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو کسی بھی لحاظ سے کسی بھی مشکل میں گرفتار ہیں ان مشکلات سے رہائی عطا فرمائے بیماروں کو شفا عطا فرمائے جو لوگ مشکلات میں گرفتار ہیں سیاسی لحاظ سے یا مذہبی لحاظ سے خاص طور پر جماعت کے افراد مختلف ملکوں میں اللہ تعالیٰ ان کے ان مشکلات کو دور فرمائے اور دشمنوں کے ہاتھوں کو روکے شانے قادیان عبدالبیشان تو بہت بڑے رہ گئے ہیں قادیان میں رہنے والے بعض لوگوں کی مشکلات میں ہیں اسی طرح پاکستان میں رہنے والے اور خاص طور پر روہ کے لوگ ان کے حالات آج کل حکومت کی طرف سے بھی تنگ کیے جا رہے ہیں تنگ سے تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے امدیوں کے پاکستان میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ظالموں سے نجات دے اور اللہ تعالی حالات بہتر کرے اسی طرح ہندوستان کے بعض علاقوں میں پاکستان کے علاوہ ہندوستان میں بھی بعض علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے احمدیوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے ہاتھوں کو روک کے اسی طرح انڈونیشیا میں ابھی تک جہاں جہاں موقع ملتا ہے ظالموں کو وہ اہم دن و ظلم کر رہے ہیں گزشتہ دنوں بھی انہوں نے ایک جگہ تھوڑی سی جماعت تھی وہاں ان کو گھروں سے نکال دیا وہ بے گھر ہوئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے اور دشمنوں کے شرط سے ان کو بچائے اللہ تعالیٰ مسلمان ملکوں کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا یمن میں دوبارہ حملے بڑی شدید شروع ہو گئے ہیں عراق میں شام میں فرقوں اور کے اختلاف کی وجہ سے اور قبیلوں کے اختلاف کی وجہ سے مسلمان مسلمان کی گردن کاٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اور جس نبی کے ماننے والے ہیں اس کی حقیقی تعلیم پر عمل کرنے کے ان کو توفیق عطا فرمائے اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جس مہدی اور مسیح کو بھیجا ہے اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ان غلط قسم کے غلط راستوں پر چلنے سے یہ بچ سکیں اور ان کی دنیا واقع محفوظ ہو اسی طرح اللہ تعالی ان تمام لوگوں کے اموال و نفوس ہونے پرکتا فرمائے جنہوں نے جو مختلف تحریکات میں اور جماعتی جنتوں میں مالی قربانیاں دے رہے ہیں اسی طرح ہمارے کارکنان میں سے تبلیغ کے کام کے لیے آج کل ایم ٹی اے بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے اللہ تعالیٰ ایم ٹی اے کارکنوں کو اور جو والنٹیرز ہیں رضاکار کار ہیں ان کو بھی جزا دے اور ان کو پہلے سے بڑھ کر خدمت کی توفیق کے فرمائے ایم ٹی اے افریقہ بھی آج کل بڑا تبلیغ کا کام کر رہا ہے نیا شروع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اور یہ مقامی لوگ سب کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو علم اور عرفان وغیرہ برکت طافرمائے اور وہ بہتر پروگرام بنا کر اسلام کا حقیقی پیغام اپنی قوم کو بھی اور دنیا میں بھی پہنچانے والے ہوں قل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات ما اعمالنا من يهد الله فلا مضل له محمد اللہ انام دل س دل قربا وہ انہیں ول باب یوائے تک کرو مسکر لا یسکور کم ودوستیب لکم دیکھ رہا اکبر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 دم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ